بخیر الحدی حدی محمد الصلی الله علیہ وسلم و شر العمور محدث و کل محدث و کل بدآ وک اللہ آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں جیسا کہ بتایا گیا کہ ان اللہ آج کے درس میں حسب اور بری نظر کے متعلق بات کریں گے بری نظر کی حقیقت کیا ہے اور کیا بری نظر ہوتی ہے کوئی اس کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں اور اگر پڑتی ہے تو پھر اس کے کی علاج کس طرح کیا جائے اور اس سے انسان کس طرح بچے اور اس کے متعلق اور بہت سن مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اسی طرح بری نظر اور حسب میں کیا فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے جیسا کہ پچھلے درس میں جنات اور شیاطین کے متعلق بات ہوئی تھی اور اس میں کچھ علاج بھی ذکر کیا گیا ہے اور مختصر انداز سے اور آج انشاءاللہ اسی کے بھی ان مختصر انداز سے بھی علاج ذکر کریں گے تو العین والحسد عربی میں بری نظر کو العین کہتے ہیں عین کہتے ہیں عین کے معنی کیا ہے اور حسد کے معنی کیا ہے عین بتا دے کہ عربی لفظ ہے اور عین اصل آنکھ کو کہتے ہیں جو انسان کی آنکھ جس سے دیکھتا ہے اس کو عربی میں آئین کہتے ہیں تو ع لیا گیا کیونکہ آنکھ سے اور نظر سے اس کی مصیبت آتی ہے اور یہ پریشانی ہوتی ہے اور عموماً یہ انسان کی آنکھ ہے لیکن شرائج جو مقصود یہاں ہے کہتے اسوابت النسانی بلعین کہ انسان کو کوئی آنکھ یا کوئی بری نظر لگ جائے اور یعنی اور یہ عموماً شرم میں ہوتا ہے خیر میں یہ کبھی نہیں پڑتا ہے یہ یعنی انسان اگر اچھی نگاہ سے دیکھتا تو کوئی چیز میں برکت نہیں ہوتی ہے اور انشاءاللہ ذکر کرے گے جس وقت بیٹھو و لیکن بری نظر تو پڑ جاتی ہے کیونکہ جیسا کہ کی حدیثوں میں یہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ اور دلیل پیش کیا جائے گا اس کے بعد حسد کے معنی کیا ہے حسد یا عربی بھی لفظ ہے اور حسد یہ ہے جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں تمنا گو تمنی زوال خیر عن الاخرین کہ انسان یہ تمنا کرے کہ دوسروں سے نعمت چھین جائے دوسروں سے نعمت ختم ہو جائے اسی کو حسب کہتے ہیں اور نظر اور حسب میں کچھ بشابات ہے اور کچھ اختلافات ہے انشاءاللہ یہ درس میں انشاءاللہ پتا چلے گا اس کے بعد یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ نظر کے مسئلہ عقیدے کے مسائل میں کیوں ذکر کرتے ہیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ یہ سارے صرف عقیدے کے دروس ہوں گے تو اس کو کیوں عقیدے کے دروس میں ذکر کیا جاتا ہے اس میں کئی اسباب ہیں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نظر بری نظر پڑتی ہے اور یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو اس لیے کچھ لوگ بہت کم لوگ ہیں جو مختلف ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھتی ہے تو اس لیے وہ لوگ قرآن اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کی مخالفت کرنا یہ ایمان میں یعنی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایمان میں خطرہ ہوتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کیونکہ یہ اس کے تعلق تقدیر سے ہے اس کے تعلق تقدیر سے ہے کیونکہ جب نظر پڑتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو لوگ زیادہ تر تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ہیں یا تقدیر پر انوں کی ایمان کمزور رہتا ہے آپ دیکھو گے ہر مسئلے میں وہ لوگ ہر چیز میں کہیں گے وہ تو کسی نے نظر لگا دی کسی نے حسد کی ہے ہر مسئلے میں چاہے وہ انسان کی اس میں غلطی ہوتی ہے انسان اس میں اہتمام نہیں کرتا لیکن یہی کرتا ہے یہی کہہ دیتا ہے کہ نظر ہے اور اس میں چھٹی پا جاتا ہے تو اس لیے یہ ہر چیز میں نظر کے طرف پر اشارہ کرنا اور اسی کی طرف حوالہ دینا یہ تقدیر ایمان بالقدر کے خلاف ہے تیسری بات یہ ہے تیسرا سبب اور آخری سبب یہ ہے کیونکہ جیسا کہ کی جاہلیت میں دیکھا گئے اور آج کل بہت سے مسلمان اس طرح ہیں جب کوئی نظر لگ جاتی ہے یا ان کا عقیدہ رہتا کہ نظر لگ گئی تو کیا کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھو گے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ایسے بابا اور ایسے پیر جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں گے ایمان بیچ کے وہ اپنے علاج کرائیں گے تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کو عقیدے میں اس کو ذکر کیا جائے اور کس طرح انسان ایسی مصیبت میں اپنے عقیدت بچائے یہ انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں پوری تفصیل کے ساتھ علاج میں ذکر کریں گے اسی وجہ سے یہ اسباب کی وجہ سے اس کو یہ علم العقیدے میں یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے کیا آگ کی کوئی حقیقت ہے نظر کی کوئی حقیقت ہے نظر پڑتی ہے کہ نہیں اس میں حدیثوں میں تو بہت سارے دلیلیں ہیں. اور قرآن میں بھی دلیلیں ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ دلیلیں پیش کریں گے کہ نظر کی کوئی حقیقت ہے اور حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اس کی حقیقت بیان کرتے تھے اور اس کے علاج کے اہمیت دیتے تھے قرآن کے آیا سے پہلے ثابت شا کریں گے. اللہ سلبحان و تعالیٰ حضرت یقوب کے بارے میں فرماتے ہیں ابوا بھی متفر قا ہم لوگ اگر حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام یعقوب کے قصہ سلی یوسب میں پڑھ لیں تو بہتر ہوگا لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہوں گے کہ حضرت عقوب کے کتنا اولاد تھے بارہ تھے حضرت یوسف مصر میں رہ گئے اور گیارہ بھائی تھے تو حضرت حضرت یقوب کیا کرتے تھے اپنے سارے بھائیوں کو اپنے سارے اولاد کو بھیجتے تھے اور دس تھے گیارہ جو چھوٹا تھا اپنے پاس اس کو رکھتے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ اللہ والسلام جب خزانچی بنے اور ان لوگ کو پہچان لیے پھر انہوں سے یہ کہا کہ تمہوں نے تمہارے تو چھوٹے بھائی اس کو لے آؤ تو کسی بہانے سے ان کو بلا لیے اور یہ گیارہ لوگ حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام کے پاس آئے تو حضرت یعقوب کیونکہ او اولاد بہت ہی خوبصورت تھے اور تقریباً اولاد لڑکے گیارہ لڑکے ساتھ میں چلتے ہیں ایک ہی شکل تقریباً سب کی شکل ملتی تھی خوبصورت ہے تو جو بھی دیکھتا تو وہ ملتفت ہوتا ان کی طرف تو حضرت یقوب کیا سمجھے اپنے اولاد سے کہ جب بھی تم لوگ داخل ہو جاؤ تو تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا الگ الگ دروازے سے آگے پیچھے تاکہ کسی کے نگاہ میں نہ پڑو اور حضرت یعقوب جانتے تھے کہ اللہ کے تقدیر میں لیکن نظر سے بچانے کے لیے یہ کرتے تھے اور یہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ سبحانہ و یہ فرماتے قرآن میں کس طرح غلط ہیں لیکن اللہ سبحانہ و یہ پہل اور یہ واقعے کو انکار نہیں کیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت یوسف ہی کا حضرت عقوب ہی کہا تدخلوا من باب واحد ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بد من ابوا بھی متفر اور پھر آگے کہتے ہیں لیکن میں اگر کوئی مصیبت یا کوئی بری نظر لگنے والی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی تقدیر میں ہے لیکن انسان احتیاط کرے جیسا کہ انشاءاللہ یہ بیان کریں گے علاج میں دوسری دلیل یہ ہے اللہ ہیں سور قلم میں وہ اکاد القو نب سور لمبا سے میں اللہ فرماتے کی کہ اکاد کے قریب ہے کہ کافی لوگ آپ کو اپنے آنکھ سے یعنی اپنے آنکھوں سے وہ لوگ نظر لگا لے جب وہ لوگ آپ کے ذکر قرآن جب آپ تلاوت کرتے ہوئے کسی بھی یعنی حسد میں اور آنکھ سے آپ کو جیسا کہ مصیبت میں ڈال دیں اس طرح کوئی کام کرے لیکن اللہ کی حفاظت سے اس لیے اللہ سبحانہ و آپ کو بچا رہے ہیں تو خوش علمونک بھی اب ساری ہند لئیونکینونک یعنی نسل لگا لے تو یہ قرآن سے دلیل ہے کہ عین حق ہے ثابت ہے اگر یہ جھوٹ ہوتا یا ثابت نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اقرار نہ کرتے حدیثوں میں اگر دیکھا جائے تو حدیثیں بہت زیادہ ہیں میں چند حدیث ذکر کرتا ہوں کیونکہ ہر مسئلے میں حدیث ہوئی اسی تو آئے گا اور وہ دلیل اس کے لیے یہ وہ دلیل ہے اس مسئلے کے لیے اس مسئلے کے وہ دلیل ہے اللہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حق کہ عین حق ہے اور عین بتائے گا کہ یعنی نظر نظر لگنا اللہ کے رسول فرماتے یہ حق ہے اور یہ پڑھتا ہے اور دوسرے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے امران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دی ہے ان من کہ میں عین سے میں دم کراؤں تو اگر اس کی حقیقت نہیں تو دم کرانے کے کیوں حکم دیا گیا ہے اور تیسرا حدیث حضرت انس اور پہلے اور دوسرے حدیث بخاری مسلم میں ہے تیسرا حدیث یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے مسلم میں ہے رقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکیا یعنی دم کرانا بری نظر سے اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ کراؤ تو اس لیے انسان کرا سکتا ہے اور اگر پڑ جائے یا نہ پڑھے ہر حال میں انسان یہ دم کرا سکتا ہے اور اگر یہ جائز نہیں ہوتا یا غلط ہوتا تو اسلام میں یہ پہلے اللہ کہہ دیتے کہ اس طرح سوچنا یا اس طرح کرنا حرام ہے تو یہ دلیل ہے کہ آنکھ نظر لگ جاتی ہے اور آنکھ یعنی نظر حق ہے اور بری نظر پڑ جاتی ہے اس کے بعد اور اتفاق علماء میں بتایا گیا تمام تقریباً اہل سنت و جماعت جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے متفق ہیں کہ یہ حق ہے اگرچہ اسلام میں کچھ معتزلہ اور کچھ گمراہ فرقوں میں کچھ انکار کرتے ہیں تو ان کے اختلاف کے کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن باقی تقریباً اہل سنت و جماعت میں یہ اتفاق ہے کہ یہ حق ہے کیونکہ قرآن اور سنت میں اس کا سب اس کو ثابت کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کیا یہ آنکھ اور یہ نظر کیا جلدی لگ جاتی ہے اور کیا تیز ہے اور کیا یہ تقدیر کے مخالف ہے کہ نہیں یہاں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و کے کی تقدیر کے بنا پر ہوتا ہے اگر کوئی نظر لگاتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحان تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ تقدیر میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و خیر اور شر دونوں لکھ دی۔ تو اس لیے یہ نظر لگنا لگانا اور اس طرح کرنا یہ حرام ہے اور غلط کام ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے لیے تقدیر ملک دی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا اور اس کے اثر میں یہ ہوگا جس طرح بیماری ہوتی ہے اور جس طرح قتل سے انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی قاتل تھوڑی انسان کی زندگی ختم پہلے ہی کر دیتا ہے تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ یہ بندے کی زندگی اس قتل کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے ختم ہوگا تو سب کچھ اللہ سبحانہ خان تقدیر میں لکھ دی ہے تو تقدیر کے مخالف یا منافی نہیں ہے یہاں مسئلہ ہے کہ عین اور یہ آنکھ اور نظر یہ بہت ہی تیز ہے اور اس کا اثر بہت ہی تیز ہوتا ہے اور اس کا اثر بہت ہی خراب ہوتا ہے انسان تک انسان کو قبر تک پہنچا سکتے ہیں اور انسان کو بیمار بھی کر سکتے ہیں اور کوئی سامان کو خراب برباد بھی کر سکتے اس کے آنکھ اثر بہت ہی تیز ہے جتنا بھی انسان تصور کرتا وہ اس سے تیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیزی کے بارے میں کئی جگہ ذکر کی کہ اس کا اثر بہت ہی قوی ہے اور پڑ جاتا ہے اور لیکن یہ جاننا چاہیے کہ ہمیشہ کی یہ تقدیر کے یعنی منافی نہیں ہے نہ تقدیر کے مخالف ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تقدیر میں لکھ دی ہے یہاں اس کی کیا حقیقت ہے اس کا یہ حق ہے اس کو انکار کرنا جائز نہیں ہے کسی کے انسان جائز نہیں انکار کے لیے لیکن یہاں جو اہم بات ہے کہ اس میں مبالغہ کرنا غلط ہے اور انکار کرنا غلط ہے ہمیشہ ہر معاملے میں اوسط راستے اختیار کرنا چاہیے آپ دیکھو گے بہت سے لوگ ہر مصیبت میں کیا کہیں گے نظر لگ گئی انسان کوئی کام کی اہمیت نہیں دیتا ہے کوشش نہیں کرتا ہے پرہیز ہی نہیں کرتا ہے جیسا کہ بیماریوں میں اور جب کچھ پڑ جاتا کہتے نظر لگ گئی نہیں آپ احتیاط کرو آپ ہر مسئلے میں اخبل اسباب اسباب لے لو اور توکل اللہ سبحان تعالیٰ پر کرو اور لیکن ہر مسئلے پہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہی اس کے سبب ہے تو یہ غلط ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے پتہ نہ چلے تو انسان پھر بھی علاج کرے لیکن ہر مسئلے میں یہ کہیں کہ نظر لگ گئی یہ تو بہت ہی غلط کام ہے اور اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ یعنی دوسروں کو دشمن بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کیا ہے دوسروں کو غلط دو غلطی دوسروں پر لگا دیتا ہے بہت سے حالات سے ہوتی ہے کہ انسان کی غلطی ہوتی ہے مثال کے طور پر انسان خوبصورت رہتا ہے اس کی شورت ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے لیکن اب وہ اس کے اہتمام نہیں کرتا ہے اہتمام کرنے مطلب نہیں کہ مرد عورت کی طرح بن جائے کہ ہمیشہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے اسلام میں یہ نہیں ہے اسلامی کے مرد کو زیادہ زینت اور چیز کو نہیں کرنا چاہیے اسلام میں مرد کے زینت داڑھی میں لیکن پھر بھی انسان ایسی جگہ سے یعنی اگر اپنے خوبصورتی بتانا چاہتا ہے تو ایسی چیز چہرے میں نہ لگائے یا ایسی جگہ پہ نہ جائے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ہے اس کی شکل بدل جائے یا اسی طرح انسان کے صحب انسان احتیاط نہیں کرتا ہے اور جب پڑ جاتا کدھر نہیں سب کی نظر لگ گئی ضرور نہیں کہ نظر لگ جائے لگ گئی آپ دیکھو اسباب کیا ہے اگر آپ کو کوئی سبب نہیں ملتا ہے پھر اس کے بعد یا آپ کو کوئی دلیل ہوتا ہے کہ نظر لگتی ہے تو پھر نظر کے حوالہ کرو ورنہ اس طرح مبالغہ کرنا غلط ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نظر بہت ہی تیز ہوتی ہے اور اس کا اثر بہت ہی جلدی پڑ جاتی ہے انسان بہت سے لوگ تساکہ بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں آخص کر انسان جب کسی کے سامان یا کسی کے چیز دیکھ لیتا خوب تعریف کرتا ہے تو جب کوئی کہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کہہ دو تبارک اللہ کہو تو کہتے نہیں انشاءاللہ کہوں گا اور ایک دو آدھا گھنٹہ بعد کہتا ہے یا چند منٹ بعد اس سے پہلے ہی نظر پڑ سکتی ہے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے دلیل ہیں کہ نظر یہ نظر کے اثر بہت ہی تیز ہے انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے انسان کو مصیبت انس کا سر مصیبت لا سکتی ہے اس میں کئی ہیں سب سے پہلے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحین کہ نظر لگنا حق ہے بری نظر لگتی ہے اور یہ حق ہے پھر اللہ کے رسول پر قدرین اللہ کے رسول وسلم فرماتے اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکلتی ہے یعنی اس سے تیز ہوتی تو یہ بری نظر ہی ہوتی لیکن کوئی چیز تقدیر سے تیز نہیں ہوتی کیونکہ تقدیر پہلے ہی ہے پہلے پہلے لکھا گیا ہے اور نظر ابھی پڑتی ہے اور یہ چیز اللہ سبحانہ مطالعہ کے علم میں پہلے موجود ہے اس لیے اللہ نے لکھ دی ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر یہ تقدیر سے کوئی تیز اور ہوتی تو پھر کیا ہے یہ انسان کی نظر ہوتی اور دوسرے حدیث میں اور یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے دوسرے حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان این لت خل الرجبر وم القدر کوئی یعنی اس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیا ہے بری نظر انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے اور ولجمل القدر ولجم القدر اور جمل اونٹ کو کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کدر میں یار اس کو پتےلے میں اس کو ڈال سکتے ہیں یار وہ پتےلے میں نہیں ڈال سکتے لیکن یہ مطلب یہ کہ اس کے موت ہلاک ہو جائے اور پھر انسان اس کو یا تو پکا کے کھا یا کوئی اور سب یعنی سب مانا جیسے کہ علما ذکر کرتے ہیں یعنی اس کی وجہ سے انسان کی موت آ سکتی ہے اور چیزیں برباد بھی ہو سکتی ہے یہ حدیث ابو نعیم نے رسمانی روایت کی ہے حلیہ میں اور حدیث صحیح ہے اس کے بعد تیسرے دلیل یہ ہے اور یہ قصہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پڑا حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ ابن الصحیل ابن حنیف اپنے والد کے قصہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی سفر میں تھے یا کسی جگہ پہ جا رہے تھے تو کیا ہوا تو لوگ بڑا جیسا کہ آرام کرنے کے لیے کہیں اترے تو حضرت یہاں دو صحابی حضرت سہیل ابن حنیف نہانے لگے کسی وجہ سے نہانے لگے اور بہت ہی خوبصورت تھے ان کا چمڑا ان کا بدن بہت ہی نرم اور بہت ہی خوبصورت تھا تو کیا ہے دوسرا صاحبی عامر ابن ربیعہ اس کا نام ہے اس نے حضرت صاحل حنیف کو دیکھ کر کیا کہنے لگے مار آئی تو جس طرح میں نے آج دیکھا کبھی, ابھی, یعنی کبھی اس طرح نہیں دیکھا کیا دیکھا ولا جلد یعنی میں نے جو اس کو دیکھا اس کا بدن کچھ دیکھ لیا چمڑا دیکھ لیا کہ کہنے لگے میں نے اتنا خوبصورت میں اس کو دیکھا کہ حت کی کنواری عورت کے بدن بھی اس طرح نہیں ہوتا اتنا نرم اتنا سو اتنا جیسا کہ خوبصورت یہ کہنے لگے تو فوراً اللہ کا حدیث محتا فلب کیا ہے فلب پہل فوراً سحل اپنے جگہ پہ گر پڑے اور جیسا کہ موت کے قریب آگے یعنی دیکھ رہے تھے لیکن سر اور بدن نہیں ہلا سکتے تھے جیسا کہ برگی آگے کوئی بھی میار سر ہو گئے تو لوگ اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کے دوڑتے ہوئے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اللہ کا فی سہلب آپ سہلب کے پاس آ جائیے اللہ پورا سا اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے تو اللہ کے وسلم کو بتایا گیا قصہ اس طرح ہے تو اللہ کے رسول حضرت عامر ابن ربیع یہ جو نظر لگائے ان کو بلائے اور اللہ کے رسول اس سے بہت ہی ناراض ہوئے اور یہ کہنے لگے علام الحد احدکم اخا تم سے تمہارے یعنی تمہارے کیا ہوگا تم میں سے یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سختی کے ساتھ روکا اور پھر علاج بتایا جیسا کہ ان اللہ باقی حدیث ان علاج میں ذکر کریں گے تو یہ دلیل ہے اس سے انسان مصیبت میں پڑ سکتا ہے اور موت کے قریب بھی ہو سکتا ہے اسی لیے انسان جب بھی دیکھے یا کچھ بھی کرے تو پھر ماشاء اللہ تبارک اللہ کہے جیسا کہ انشاءاللہ یہ ذکر کیا جائے گا اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ یہ آنکھ کس طرح پڑتی ہے یعنی آنکھ بہت سے لوگ یہی یہی شک کرتے ہیں جو انکار کرتے ہیں آپ کی آنکھ یہاں ہے اور جو خوبصورت یا کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہو تو دور ہے تو کس طرح پڑتی ہے تو کہیں گے بھائی اس میں یہ چیز اللہ کے رسول قرآن نے ثابت کر دی اب وہ کس طرح ہے یہ اللہ سبحانہ ہو تالا ہی جاتے بہت سے علماء کوشش کیے لیکن کوئی اتنا صحیح جواب کوئی نہیں دے سکا لیکن تقریب کے لیے آج کل سائنس کا زمانہ ہے لوگ جو سائنس پڑھتا ہے وہ کچھ یعنی کچھ چیزیں دیکھ کر اس کو اور سمجھ میں آنا چاہیے آج کل جیسا کہ علاج لیزر سے کیا جاتا ہے لیزر کوئی چیز ہوتی کہ نہیں علاج کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ محسوس چیز نہیں ہے پھر بھی اس سے علاج کیا جاتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں آج کل موبائل ہے آپ موبائل یہیں سے دوسری جگہ تک فون کرتے ہو تو نہ بیچ میں تار ہے نہ کوئی چیز ہے تو کس طرح آواز پہنچتی ہے تو یہ اللہ سبحان ہوتا یہ چیز اللہ کے علم میں موجود ہے بھئی سائنس والے اس کو ثابت کرے یا نہ کرے ہم لوگ کے پاس قرآن اور سنت میں دلیلیں ہیں اسی لیے اس کو ثابت کریں گے کچھ علما الگ الگ اسباب ذکر کرتے ہیں لیکن سب اشتہاد ہے سب اپنے فرضی کچھ لوگ فرضی اسباب ذکر کیے کوئی حقیقی ذکر کرتے لیکن اس کے علم اللہ کے پاس ہے مین چیز یہ ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے تقدیر میں ہے جس پر انسان پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کے وسائل اور اسباب سے بچے جیسا کہ جیسا کہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ حکم العین یعنی نظر لگانا اس کے کیا حکم ہے بتایا گیا جیسا کہ جاننا چاہیے کہ بری نظر لگ جاتی ہے لیکن اچھی نظر نہیں لگتی ہے لیکن دعا انسان کو دعا کرنا چاہیے یعنی یہ فرق ہے بہت سے لوگ بری نظر تو ثابت ہے یعنی انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو کوئی چیز اگر اللہ کے نام نہیں لیتا ہے یا اس طرح نظر سے دیکھ لیتا ہے غور سے کچھ لوگ کی آنکھ تیز ہوتی ہے تو ٹوٹ سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے یہ واقع اور محسوس اور دیکھا گیا ہے لیکن بہت سے لوگ کہیں گے تو یہ شرک ہے کیونکہ فاعل کون ہے اصل اللہ سبحانہ ہوتا تو ہم لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو یہی جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ بھی اللہ کے علم اور اللہ کے تقدیر میں اسان جب بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے جیسا کہ جادو کے بارے میں ذکر کیا گیا اللہ ورماتی جادو کے بارے میں وما هم بضار من احد اللہ اللہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کہ اگر اللہ اجازت دے تو اس میں اللہ اجازت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی امتحان کے طور پر اجازت دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کے کون کرتا ہے اور کون بچتا ہے تو اس لیے اللہ کی اجازت سے یہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کیا حلال ہے اس سے لوگ کہتے کہ اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ کیوں ہم میری آنکھ تیز کر دی کیوں اللہ سبحانہ ہوتا ہے اس کو اجازت دی کہیں گے امتحان کے طور پر لیکن یہ حرام ہے بلکہ علما کہتی یہ کبیرہ گناہ ہے یعنی جان بوجھ کے کسی مسلمان کے مال میں نقصان پہنچانا یا اس کی جان میں اس کے صحت میں اس کی عزت میں تو یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ معروف ہے کہ انسان اگر اپنے بھائی کے سامان آہاد سے یا کسی چیز سے برباد کرتا تو وہ بھی گناہ ہے تو اسی طرح یہ ہاتھ سے نہیں کرتا انسان آنکھ سے کرتا ہے اور وہ بھی تقریباً اسی کے حکم پہ آتا ہے یہ حقم العین کے بارے میں یہاں مسئلہ میں نے جو بیچ میں ذکر کی کہ حسد حسد اور عین میں فرق ہے ہم لوگ آج کل یہی سمجھتے بری نظر اور حسد ایک ہی چیز ہے جب کوئی انسان حسد کرتا کہتے بری نظر لگا رہا نہیں حسد اور بری نظر میں فرق ہے کچھ فروقات ہیں علماء نے ذکر کی ہے سب سے کچھ علماء کہتے جیسے ہم اور مربہ سے علما کہتے ہیں کہ نظر نظر یہ حسد کے ایک قسم ہے حسد کے کئی درجات ہیں معروف ہے کہ حسد کے ایک قسم جائز ہے کون سے قسم ہے غبطہ اور وہ جائز حسد یہ ہے کہ انسان جب کسی مسلمان بھائی کے یا اپنے بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو یہ تمنا کرتا دل میں کہ اللہ اس کی نعمت باقی رکھے اور مجھے بھی اس دل سے مجھے دے اس کو قبطہ عربی میں کہتے رج کہتے ہیں یہ حلال ہے یعنی اگر آپ دیکھو کہ ماشاء اللہ کوئی کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس مال ہے تو آپ اس کے دیکھ کر آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہہ کر آپ یہ تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی اس کی طرح دے اور اس کی نعمت باقی رکھے یہ حلال ہے اور اس کو حسن بھی کہیں گے لیکن یہ جائز قسم ہے اور باقی تمام قسم حرام ہے اور حسد کی کئی قسم ہے ایک قسم نظر بھی لگانا اسی لیے نظر اور حسد میں کچھ فرق ہے اور علماء عموماً کہتے ہیں کلو آئین ان اس سے تفصیل کون کرتا ہے آئین اس کو کہتے جو نظر لگاتا ہے تو اس لیے علما کہتے ہر نظر لگانے والا شخص حسد کرتا ہے اور ہر حسد کرنے والا شخص وہ زرونی کی نظر لگاتا ہے یعنی اگر کوئی انسان حسد کرتا ہے کسی پر یعنی حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ضرور نہیں کہ وہ نظر بھی لگا رہا ہے کیونکہ حاصل اور یہ دونوں میں فرق ہے اور جو نظر لگاتا ہے بری نظر سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو سمجھ لو وہ حسد بھی کر رہا ہے کیونکہ حسد حسد میں جو اعلی درجہ ہے وہ نظر ہے جیسا کہ یہ ذکر کریں گے بھی اس کے بعد یہاں دونوں میں فرق کیا ہے میں چند فرق ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے الحسد عام من لائن یہ جگہ سے ذکر کیا گیا سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ حسد کرنا یہ اس کے کئی اقسام ہے اور عین یعنی نظر لگانا ایک ہی قسم ہے اور عین لگانا نظر لگانا یہ حسد کی ایک قسم ہے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں کہ دہراؤ دوسری یہ فرق ہے کہتے ہیں کہ عین آگ یعنی بری نظر لگانا یہ زیادہ خطرناک ہے اور حسد کرنا کم خطرہ ہے کیونکہ انسان جب کبھی حسد لگ کوئی چیز پر نظر لگاتے ہیں حسد کرتا ہے تو ضرورنے کے کہ وہی چیز پڑے جو انسان چاہتا ہے اور جب حسد جب نظر انسان بری لگاتا ہے تو وہ سرے سے خرابی ہو جاتا ہے اور وہی چیز ہو جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے تیسرا فرق یہ ہے الحاسد قدیح حاصل ہر نعمت کو وہ حسد کر سکتا ہے چاہے وہ سامنے ہو یا سامنے نہیں ارے مثال کے طور پر انسان جب آپ کے پھول آگے کسی ملک سے یا کسی کے پاس ہی نعمت مل گئی تو انسان اپنی جگہ پہ حسد کر سکتا ہے دل میں جلے اور یہ کہے کہ اللہ اس کو برباد کر دے اس کو کیوں ملا یہ حسد انسان اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن عین میں نظر لگانے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان خود آنکھوں سے دیکھے اسی لیے اندھا آدمی حسد کر سکتا ہے لیکن نظر نہیں لگا سکتا کیونکہ آنکھ کھول کے دیکھنا چاہیے اس چیز کو تب پھر حسد پڑتا ہے اسی لیے پردے کے پیچھے سے نہیں ہو سکتا اور حسد پردے کے پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے اسی طرح کہتے حسد کے اصل منشا کہاں دل ہے اصل منصا دل ہے یعنی سال کے دل میں یہ گندگی اور ایسی ہے یعنی یہ خرابی دل میں ہونی چاہیے تمنا کرے کہ پلا آدمی کے خرابی ہو جائے لیکن نظر جو لگتی ہے وہ آنکھ میں اس کے مرکز ہے دل میں اگر لگے تو وہ یعنی وہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار دل سے نہیں سر کوئی سامان دیکھتا کہ وہ بہت ہی اچھا تمہارے سامان ہے اور دل میں کبھی تمنا نہیں کرتا کہ خراب ہو جائے لیکن چونکہ اس طرح الفاظ کے جو اللہ کے نام نہیں لیے تو برباد ہو جاتا ہے تو اسی لیے ضرورت دونوں میں کچھ فرق ہے اور کچھ یعنی کچھ چیزوں میں اتوافق ہے اور کچھ چیز میں اختلاف ہے لیکن عمومی طور پر یہ نظر یہ حسط کے قسم ہے بلکہ سب سے اعلی قسم اور سب سے خراب قسم یہی ہے اور اس کے بعد یہاں مسئلہ علاج کے کیا طریقہ ہے اور اس کے بعد آخری ایک دو مسئلہ رہ گئے علاج میں کچھ زیادہ وقت لگے گا سمجھانے میں اور اس کے بعد یہ جو آخری ذکر کریں گے کہ جو نظر لگاتا ہے اس کے سزا کیا ہے اس نام میں بتا گیا کہ جادوگر کو تو قتل کرنا ہے اور اسلام میں قتل ہے لیکن جو نظر لگاتا ہے تو اس کے کیا حکم ہے وہ بھی ضروری انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے سب سے پہلے علاج ذکر کریں گے اور یہ جو علاج ذکر کریں گے یہ عمومی طور پر آپ دیکھو گے نظر حسد اور جادو یہ تینوں کے تقریباً علاج قریب قریب ہے تقریباً قریب ہے یعنی جیسا کہ نظر ہے اسی طرح نظر حسد اور جادو اور اسی طرح جنات جس کو مس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مرگی آ ہے یا جنہیں چھو لیا یہ شاع مسئلہ کبھی ذکر کریں گے لیکن یہ چاروں کے تقریباً علاج قریب ہے اور یہ طریقہ بھی ذکر کریں گے کچھ علاج جو, جو علاج ہے دو قسم ہے ایک علاج مصیبت پڑنے سے پہلے اور ایک علاج یہ ہے کہ مصیبت پڑنے کے بعد ہر مسئلے میں یہی ہے میں جو ذکر کروں گا یہ صرف حسد کے نہیں حسد کے ہیں نظر کے ہیں جادو کے ہیں اور یہ سرا کے سرا اس کو کہتے ہیں یعنی مس کے مس اور مرگی کو جس کو کہتے ہیں تو یہ اس کے علاج کیا ہے اسابا یعنی مصیبت آنے سے پہلے یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے سب سے پہلے علاج جو اکثر لوگ اس سے غافل ہے کیا ہے اللہ سبحان و کے تقوا اللہ سبحانہ و کے خوف اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت اللہ سے قریب رہنا اکثر مسلمان جو شکایت کرتے ہیں اکثر لوگ اللہ سے دور ہیں آپ دیکھو گے جنات کے اڈوں میں جا کے بیٹھیں گے ڈانس کریں گے ناچ کریں گے غلط جگہ پہ کے جگہ میں بیٹھیں گے اور پھر شکایت کریں گے شیطان کیوں آتا ہے بھائی آپ ہی بلاتے ہو ایک انسان غلط کام کرتا ہے اپنے خوبصورتی زبردستی ظاہر کرتا ہے جیسا کہ عورتیں آپ دیکھو گے دیکھو گے کہ بہت سی عورتیں بھائی میں کب اور پتا نہیں کیا, کیا لگا کہ اگرچہ خوبصورت نہیں لیکن زبردستی بن کے نکلتی ہیں ضرور کسی کے آنکھ میں پڑ جاتی ہے تو خود اللہ سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و سے دور ہے کیونکہ بے پردگی کے ساتھ جانا اور شیطان کے جگہ میں جانا یہ تو کافی ہے انسان کے مصیبت میں پڑنے کے لیے اسی لیے سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ثابت قرآن کے آیات ہے یا یا ذیا اس کو پڑھنا چاہیے یعنی کچھ دعائیں ابھی میں ذکر کروں گا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے دیکھیے سب سے اللہ سبحانہ اللہ کے کی رسول کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ احفظ اے اے ابن اب سکھائی چچے زاد بھائی تھے چھوٹے بچے تھے اس سے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہی گدھے میں سوار تھے پیچھے بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے چھ سال یا سات سال کے اللہ کے رسول کوئی عقیدہ سکھاتے تھے یا غلام اے غلام میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں یعنی آپ یاد کر لو احفظ اللہ احفظك. اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اسی لیے دیکھا جاتا کہ انسان جو دیندار ہوتا ہے اس کے اس کی یہ پریشانی کم ہوتی ہے اور وہ حمومن محفوظ رہتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے احفظ اللہ تجید ہو تجا کہ اللہ کی حفاظت کر آپ اللہ کو پاؤ گے کہ ہر جگہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کی حفاظت آپ کے مدد آپ کا ساتھ دیتا ہے اور بالمقابل اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے ذکر کے رحمان نقی الح کہ جو اللہ کے رحمان کے ذکر اور یاد کرنے سے غافر رہتا ہے اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اب سوچے کہ شیطان جب حاوی رہتا ہے انسان پہ اس کو سارے نعمت اور خیر اور اللہ کی طرف سے ہدایت جو بھی آنے چاہیے اس کو پہلے رد کر دیتا ہے تو انسان اللہ سے دور رہتا تو شیطان کی گرفت میں آتا ہے اب شیطان جو بھی کرنا چاہتا ہے انسان کے ساتھ کرتا ہے تو سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کے تقوا کرے اور تقویٰ کے ساتھ تقویٰ میں یہ آتا ہے کہ انسان ہمیشہ اذکار شرعیہ صبح یا دوسرے علاج سمجھو کہ انسان صبح شام یا ہر چیز کے دعا پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آیات ثابت ہے کچھ احادیث ثابت ہے کچھ دعائیں ثابت ہے انسان اگر وہ پڑھتا ہے تو ان اللہ انسان کے علاج انسان انشاءاللہ اسے اللہ مصیبتوں سے بچے گا پڑھنے سے پہلے اسی لیے کہا کہتے القایت خیر علاج عربی میں ایک مسئلہ ہے اور اس کے ماننا کیا ہے یعنی علاج سے بہتر پرہیز ہی کرنا انسان انتظار نہ کرے کہ بیماری سر پہ آ جائے پھر میں علاج ڈھونڈوں پہلے پرہیز ہی کرو تاکہ بیماری شروع سے نہ آئے تو یہ بھی پرہیزی کرنا یہی تکوا ہے اور انسان یہ اذکار پڑے اس میں خاص کر کون سی دعا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے کئی دعا میں چند ذکر کرتا ہوں انسان پورے قرآن کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے پورے قرآن کے آیات ہیں اللہ کے رسول جیسا کہ سور بقرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سوریہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا یہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا تو جنات کو آپ شروع میں بھگاؤ گے قرآن سوریہ بقرہ پڑھنے سے اور پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ انسان ہمیشہ صبح اور دعا پڑھا کرے تاکہ شیتان دور رہے جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کے نام نہیں لیتا ہے تو شیطان داخل ہوتا ہے کھانے پہ نام نہیں لیتا تو شیطان بھی شامل ہوتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ جب ملتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا تو وہ بھی شیطان شامل ہوتا ہے نماز میں انسان جب نماز خوشو سے اور سنت کے مطابق نہیں پڑتا تو شیطان بھی اسی کو پریشان کرتا ہے راستے میں بھی انسان چلتا ہے تو شیطان پریشان کرتا ہے لیکن جب وہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ تو وہ ہٹ جاتا ہے اسی طرح انسان جب بھی کسی مجلس واللہ کے نام لیتا ہے تو شیطان دور رہتا ہے تو شیطان بھگانے کے شیطان کو بھگانا چاہیے بلانا نہیں چاہیے تو یہ اور اس کے علاوہ خاص کر کون سی دعا آیت القرسی آیت القرسی پڑھنے سے انسان محفوظ رہتا ہے اور پچھلے درس میں تین حدیث ذکر کیا گیا ہے آیت القرسی کے فضیلت کے بارے میں کس طرح شیتان بھاگتا ہے ایک حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے جب اللہ کا رسول سو خزانچی بنائے تو وہ انسان کے شکل میں آتا تھا اور چوری کر کے جاتا تھا تو حضرت ابو ریرہ اس کو ہر بار پکڑتے تھے تم اس کی ان بر کے حضرت ابو چھوڑ دیتے تھے پھر آخری بار وہ خود حضرت ابو وریرہ سے کہا جب اس نے دھمکی دی کہ آپ آج اللہ کے رسول کو کے پاس آپ کو ضرور لے جاؤں گا تو اس نے کہا میں آپ کو ایک کلمات سکھاتا ہوں الم تعلی کہا اذا اوی الى فراش فقرا ایت الکرسی جب آپ بستر کے لے جاؤ تو ایت الکرسی پڑھو کیونکہ لمیہ من اللہ حافظ کا شیتان حقاط کہ جب بڑھو گے تو تب تک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے, تمہارے, اللہ کے تمہارے تمہارے اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رہے گا فرشتہ رہے گا اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا تو یہ حافظ یہاں لفظ ہے یہ من اللہ حافظ حفاظت کس سے شیطان سے جادو سے اسی طرح نظبری نظر سے وساو سے اللہ آپ کو حفاظت کریں گے اور اس کے علاوہ ابو ابئی کے بھی حدیث فکر کیا گیا ہے اور اسی طرح حضرت ابو بنصاری جنہوں کا قصہ تقریباً قریب قریب ہے لیکن کسی کے باقیا میں کہ سونے کے نہیں ہر وقت آپ پڑھ لیا کرو تو اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کوئی تعریف کر رہا ہے یا آپ کے سامان دیکھ رہا ہے یا اس طرح دیکھ رہا ہے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں کہتا ہے تو آپ کیا ہے اب آئے تو پڑھ لو تو انشاءاللہ آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے اسی طرح اسی میں بقرہ کے آخری دو آیت عام رسول مرب آخری دو آیت یہ بھی اس کی حفاظت کرتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو رسع ابو مسعود انصاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ جو کسی رات میں یہ دونوں آیت پڑھتا ہے تو وہ پوری رات اس کے لیے کافی ہے تو اس لیے محفوظ رہو گے اور یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح معاوضات پڑھنا ہے معاوضاد میں قلاء رب الفلق قلاعز ربنا سے سب سے اہم ہے اللہ کے رسول حضرت یہ ابو سعید خدری کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جنات سے اور آنکھ سے ان بری نظر سے اللہ کے پناہ لیتے تھے کوئی الگ الگ دعا سے لیکن جب اللہ کے رسول پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول تمام چیزیں چھوڑ دی صرف یہ دونوں آت پڑھنے لگی تو اسی لیے جب بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی بری نظر لگانے والا ہے یا کوئی آپ کے سامان تعریف کرتا کہ دیکھو ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے دیکھو آپ کی گاڑیاں بہت شاندار ہے بہت اچھی ہیں تو نظر لگ سکتی ہے تو آپ فوراً اس سے کہہ دو یا تو تم ماشاء اللہ تباہ کہو یا اگر چلے جاتا نہیں کہتا تو آپ خود ہی اپنے دل میں پڑھ لیا کرو پلاؤ فلک پلاؤ بربن ان شاء اللہ حفاظت ہو جائے گی کیونکہ کیا ہے پلاؤز کچھ نما کی تفسیر کیا گیا یعنی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں فلک سے یعنی فلک کے شر سے یعنی صبح کے شر سے یا تو فلک ہر چیز کو پھٹنے سے مشر ما خلق ہر شر ہر اس شر سے جس سے اللہ نے پیدا کیے ہر چیز ہر مخلوقات کے شر سے میں پناہ اللہ کے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں اور ما خلق اور مشر اذا سے میں غروب کے وقت اور حدیث بات کہ غروب کے وقت دروازے بند کر دو شیتانے آتے ہیں فی القت نفاست یعنی پھوکنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں عقد گرہ ہوتی ہیں آپ رسی دیکھ لو جب باندھ لو تو اس کے گرہ ہوتے ہیں آپ جب جو جادو کرتے ہیں عموم گرہیں باندھ کے باندھ کے پڑھتے ہیں تو یہ ان کی شر سے. شر حاسد, ان اور حاسد کی نظر سے تو اس لیے انسان یہ آج پڑھے کلا سے بھی ہے اللہ کی تعریف ہے فی شر السوا سلخنا صلی الدی وسلفی صد انسان یہ دو رائے پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں حضرت اقبال عامر کے حدیث اللہ کے رسول نے اس سے کہا الم کر آیات انزلت اللیلہ آج کے رات میں ایسے آیت مجھ پر نازر ہوئی جو اس کی طرح بھی آیت نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرما ربر فلق الناس۔ اسی طرح حضرت عائش کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سونے سے پہلے ہمیشہ کلو الله حد کلاؤ ربر فلق الد الس تین تین بار پڑھ پڑھ کے پھون تھے پھر بدن مسا کرتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بچاتے تھے اپنے آپ کو تو ہم لوگوں کو بھی وہی طریقہ کرنا چاہیے حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو, تو اللہ کے رسول ماوضہ پڑھ کے پھونکتے تھے تو علاج کے لیے بھی کر سکتے ہو تو اسی لیے انسان مصیبت آنے سے پہلے یہ آیات پڑھ لیا کرے آپ کو ڈر ہے کہ کوئی کچھ کہہ تو آپ یہ آیت پڑھو کوئی بھی آیت پڑھ لو اللہ اللہ و تعالی بچائیں گے نظر سے بری نظر سے اور حسد سے اور اسی طرح جادو سے اور یہ شیتار کے وساوی سے جیسا کہ یہ پچھلے درس میں بھی یہ چیز ذکر کی گئی ہے اس کے بعد اسی طرح معاوضات کے علاوہ انسان کلیافروں پڑھ سکتا آمن رسول پڑھ سکتا کوئی بھی آج جس میں اللہ کی تقریر اور اللہ کی توحید لیکن سب سے اہم یہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد اسی طرح ازکار پڑھو جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے یعنی اگر آیات پڑھنا تو آیات کے ساتھ دعا بھی پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت ضروری ہے کہ آپ کے احساس ہو جائے کہ کوئی میرے سر پہ آ آپ پہلے دیکھ لو آپ کے بچہ ماشاءاللہ اللہ پیدا ہوا آپ خوش ہو گئے خوبصورت ہے اچھا لگ رہا آپ کو آپ کے نزدیک تو خوبصورت ہی رہے گا بہت اچھا لگ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی نظر لگائے گا جس کے اولاد نہیں ہوتے ہیں یا آپ سے جو دشمن ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے تو کیا کرنا ہے یا ہو سکتا ہے اس کے سے حرکت ہے جو نرس لوگ ہی نظر لگا دیتی ہے اب دیکھو کہ بہت سے نرس شادی شدہ نہیں ہوتی ہے محبت میں پیار میں خوب تعریف سنائیں گے اور یہ ہو نظر بھی لگ, لگ سکتی ہے اس سے ضروری کی وہ نیت کرے کہ میں نظر لگا رہی ہوں وہ بڑھ جاتا ہے تعریف سے اسی لیے اللہ کے رسول ہم لوگوں کو کچھ سکھایا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ان کما کیا ہے تمہارے دونوں تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم کا نہیں اوبی اسماعیل او صحاف یعنی یہ دعا جو میں تم کے اس کے ذریعے سے مدد کروں گا یہی الفاظ سے حضرت ابراہیم اپنے دونوں بیٹے کے ساتھ کرتے تھے سر اللہ کے رسول پڑھی اودی کلیمات اللہ تام یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ذریعہ میں پناہ لیتا ہوں من کل شیطان و حام ہر شیطان سے اور ہر حامہ ان یعنی مصیبت یہ حامہ الگ الگ تعریف کیا گیا ہے ایک یہ ہے کہ مصیبت والی چیز اور اسی طرح و من کل عین اللہ اور ہر آنکھ ہر بری آنکھ سے جو یعنی شر جمع کرتی ہے یعنی بچ اللہ کا رسول ضرور ہے کہ کوئی کرتا ہے اس سے لوگ سے کہہ دو یار پڑھ لوگ کہاں ضرورت ہے ماشاءاللہ آپ لوگ پر بھروسہ ہے آپ لوگ نہیں کرو گے اسی لیے بتا دے کہ آم ضروری انسان نیت کر کے کرے اور ان ضروری کے انسان جانے ہو سکتا ہے اسے پڑ جاتا ہے جو انسان نہیں جانتا ہے تو اسی لیے آیا پڑھو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ پہ اترتا ہے پہلی جگہ پہ اترتا ہے پہلی بار تو اگر یہ پڑھتا ہے اعودبی کلیمہ تامرما خلت تو ان تو اللہ اس کو جب تک رہتا ہے نقصان نہیں, نہیں پہنچے گا اسی طرح بسم اللہ بسم اللہ اللہ ابرماسمیشم فلاء الدی اللہ عفصما صبح کے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے یا شام کے وقت وہ محفوظ رہتا ہے تو انسان پڑھا کرے آج کل ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں انسان دل سے پڑھے پناہ لے اور یہ تعلق رکھے کہ اللہ ہی بچانے والے اس لیے انسان دل سے پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے طریقہ بتائیں کہ اللہ کے تقوا اور اسی کے ساتھ انسان وہ ازکار وہ ادیہ پڑھ لے جو اللہ کے رسول سے ثابت یہ صرف نظر پہ نہیں بری نظر سے بچنے کے لئے جادو سے بچنے کے لیے اور اسی طرح یہ حسد سے اور یہ شیطان کے مس سے اور چھونے سے اس سے یہ ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ اور دعا ہے لیکن انسان بدعی دعا سے بچے آج کل افسوس کے بعد کتابیں تو لکھ گئے ہم لوگ کے ملک میں خاص کر موٹی موٹی کتابیں اگر کہ فلا مصیبت کے لیے یہ پڑھو دس بار اور اوپر سے پتہ نہیں کیا چاول لاؤ مٹی لاؤ کیا لے کراؤ آؤ یہاں پھونکو یہاں پھینک دو یہاں کرو یہ سب چیزیں غلط ہیں اس لیے میں نے ذکر کیا کہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے مسئلہ کیونکہ آج کل جتنا خورافات ہے اتنا اس سے زیادہ یعنی جتنا خرافات ہیں وہ اس کے کوئی حد نہیں بہت ہی زیادہ ہے ہر ملک میں الگ الگ خرافات ہیں ہر پیب, ہر پیر ہر دجال الگ الگ, الگ کوئی وظیفہ بتاتا ہے کوئی اس طرح بتاتا تو اس کے بعد جب جاتا تو اس کو بتاتا تو کہتے نہیں وہ غلط ہے یہ زیادہ صحیح ہے انسان پریشان ہوتا کہ کس طرح علاج کرے اس لیے لوگ کیا کر پاگے چھٹی پانے کے لیے بابا کو بلا لیتے گھر پہ سب کچھ تم کر لو اور پیسہ لے کے چلے جاؤ یہ دکان نہیں ہے انسان جب تک خود دل سے نہیں کرتا تب تک نہیں رہتا نظر کے مسئلہ یہ کہ خود کرو کیونکہ نظر کہیں بھی پڑ سکتا آپ مسجد میں ہو نماز پڑھ رہے ہو کوئی مسجد میں نماز نماز کی حالت میں آپ کو اسی نظر سے دیکھ لے تو پھر پڑھ سکتا ہے اسی لیے انسان ہمیشہ یہ جب صبح شام کے دعا پڑھو گے مسجد داخل ہونے کے دعا نکلنے کے دعا گھر کے دعا گھر سے نکلنے کے دعا گاڑی میں بیٹھنے کے دعا راستے میں تصویر کرو گے باتھ روم میں دعا پڑھو گے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرو گے تو آپ جان لو کہ آپ ضرور آپ محفوظ رہو گے لیکن جس وقت ہم غافل ہو جائیں گے اس میں بھول چوک ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں دوسرے جو طریقہ ہے جو طریقہ پہلے ہے یہ خود انسان جس پر نظر پڑتی ہے وہ خود پڑھے لیکن جو دوسرے طریقہ ہے جو نظر لگاتا ہے جب بھی آپ دیکھو کہ کوئی تعریف کرتا ہے یا آپ کوئی چیز دیکھو چاہے اپنے سامان بہت سے لوگ اپنے سامان میں نظر لگا دیتے ہیں اور یہ ثابت ہے جیسا کہ معروف ہے سلیمان عبد الملک رحمت اللہ علیہ خلیف و موی تھے نوجوانی میں ایک بار اپنے شکل شیشے میں دیکھ کر خوب شہر بنائی اور خوب اپنے آپ کو تعریف کی صبح تک نہیں ہوئی یا دوسرے دن تک نہیں ہوئی اس کے انتقال اور رفات ہو گئی تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے انسان کبھی کبھار اپنے زر گھڑی دیکھتا ہے تاریخ ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے. دیکھو کتنا تعریف کرتا لوگوں کو بتاتا اور دکھاتا ہے جان بوجھ کے غریبوں کے دل بلکہ توڑتا اس سے خاص کر عورتیں تو اس میں دیکھو دوسرے دن وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے تو لیے انسان کبھی کبھار خود اپنے آپ کو دشمن بنتا ہے اس انسان جب بھی اپنا سامان یا کسی کے سامان دیکھے تو کیا کہے یہ کہ تبارک اللہ آج کل ہم لوگ کے جو رواج ہیں ماشاء اللہ نہیں ماشاء کے ثبوت نہیں ہے تبارک اللہ کا ثبوت ہے میں جو رواج ہے وہ ضعیف ہے لیکن بہتری کہ انسان ماشاء اللہ تبارک اللہ دونوں کہ دونوں اللہ کی تعریف ہے ماشاء اللہ یعنی اللہ چاہتے وہی ہوا اور تبارک اللہ یعنی اللہ اس برکت رکھے تبارک اللہ کہے اللہ ابارک کہے ابارک اللہ کہے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ قصہ جو ہم نے ذکر کیا جب حضرت سہل مہنیب دیکھ کر یہ تعریف کی کہ آپ کے بدن وہ اس عورت سے بھی خوبصورت ہے تو وہ اپنی جگہ پہ گر پڑے تو اللہ کے رسول اس کو بلا کے ڈانٹے اور یہ کہا اللہ بررک کیوں تم نے برکت بررکت یعنی برکت کی دعا کیوں نہیں کی اور دوسری بات میں اللہ کے رسول سے کہا ادارہ امال ہی او عقی ما یو جب تم میں سے اپنے, اپنے نفس میں اپنی ذات میں بہت سے لوگ کہیں گے کہاں اپنے نفس میں ادارہ ادارہ احد کم نب سے اگر تم میں سے کوئی اپنے نفس میں اپنے چیز میں دیکھے او مال یا مال میں دیکھے یا اپنے بھائی کے مال اور نفس میں دیکھے یو یعنی اس کو پسند ہے فلید او کا تو برکت کے برکت کی دعا کرے یعنی تبارک اللہ کہے یا بارک اللہ ہلک یا اللہ آپ کی برکت رکھے حتیٰ کہ اگر ضروری کہ آپ سناؤ اپنے دل میں کہو کسی اچھے گھر سے گزرو کہ ماشاء تبارک اللہ اللہ برکت دے آج کل ہم لوگ صرف تعریف کرتے دیکھو کتنا اچھا ہے ارے دیکھو ارے باپ لوگ بلکہ باپ کے بھی پکارتے دربل گنا ہے باپ کو پکارنا تو اسی شرک ہے تو ارے باپ باپ ارے باپ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں تو باپ کے نام کیوں لاتے ہو؟ باپ تو مر گئے ہوں گے اپنی جگہ پہ تو اس طرح پکانے بھی شرک اثر ہو گئے تو ڈبل گنا میں آپ آ گئے تو اسی لیے انسان جب بھی کہے تو ماشاءاللہ اللہ کے نام لے باپ کے نام کیوں لیتے ہو یا ماں کے نام یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انسان اللہ ماشاءاللہ اللہ کہے تبارک اللہ کہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے تو اس لیے کیونکہ آخ بری نظر حق ہے اور یہ حدیث صحیح ہے مستدرک حاکم میں ہے اور صحیح کہا اور اللہ برک یہ بھی صحیح ہے امام مالک اور امام محمد نے روایت کی ہے اور حدیث صحیح ہے تو اس لیے جب بھی کوئی چیزیں دیکھو تو کیا کہو برکت کی دعا کرو کسی بھی لفظ ضرور نہیں کہ عربی میں اپنے زبان پہ اگر آپ کے زبان عربی ہے تو عربی کہو اردو میں تو اردو کی برکت کہو انگلش میں تو وہ الفاظ کہو لیکن افضل یہ کہ انسان وہ الفاظ عربی میں کہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تبرک, تبرک برکت جو عربی میں جو ہوتا ہے اس کے الگ معنی ہے یعنی عموماً کتنا بھی اس کے تفسیر کیا جائے پھر بھی ضرور فرق رہے گا تو عربی الفاظ استعمال کرو زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ اللہ کے بارے میں کچھ علما کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی چیز دیکھے تو اس میں ماشاء اللہ کہے دلیل کیا استدلال کرتے ہیں قرآن کے حم میں جن <جنتك> تک یعنی وہ بتا گئے کہ دو مالدار دو دو انسان تھے ایک مالدار اور ایک غریب تھے جو غریب مسلمان تھے تو وہ مالدار کو سمجھا رہے تھے ولا از دخل تا جنتک کلتا ماشاء اللہ نا قوت اللہ بلّہ کہ جب اپنی جنت اپنے باغ میں آپ چلے جاؤ تو یہ کہو ماشاء اللہ لا ماشاء اللہ لاقوۃ اللہ بن کوئی قوت کوئی طاقت نہیں سوائے مگر اگر اللہ چاہتی اللہ کے اللہ ساتھ دیتے ہیں تو اسی لیے یہ بھی ایک دلیل ہے لیکن علما کہتے ہیں اس میں دلیل نہیں کہ وہ حسب کر رہا تھا تعجب کر رہا تھا اس نے یہ مقصد ہی کہ ایمان لاؤ بہرحال انسان دونوں کہیں ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ اوپر سے دعا بھی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں اللہ کے رسول کی یہی سنت تھی دیکھیے اللہ کے رسول جب کسی کی شادی ہوتی تو کون سے دعا پڑھتے بارک اللہ کما بارک علیہ کما جمعین کما فی خیر دونوں میاں بیوی کی برکت کی دعا کرتے تھے اسی طرح اس آن جب کسی کہاں دعوت کھا کے آتا ہے ہم لوگ کا عادت ہے دعوت کھا کے آئیں گے تو پہلے اگر اچھی ہے تو تعریف کریں گے اور اگر اچھی نہیں تو خوب برائی کریں گے انتظار کریں گے جب آئے گا تو ہم بدلہ لیں گے نہیں برکت ہر حال میں دعا کرو بارک اللہ بارک اللہ کُم اللہ کے رسول علم سے دعا کرتے تھے یا انسان اس کے اور مزید اور کوئی دعا کر سکتا ہے اسی طرح انسان جب بھی آپ کی خدمت کوئی کرے تو عام بارک اللہ یا تبارک اللہ یا کچھ بھی اس طرح الفاظ اب اس کے ساتھ کوئی اللہ کے رسول وسلم کے سنت تھے تو یہ بیماری پڑنے سے پہلے اب اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے بیماری پڑنے کے بعد اگر جلدی ہے کہ تو میں جلدی کروں یہ بیماری یعنی یہ مصیبت آنے کے بعد اگر کوئی نظر لگا دیتا ہے یہ تقریباً یہ علاج کچھ قسم یہ صرف خاص نظر کے لیے اس میں دو قسم کے علاج ہیں یعنی نظر پڑنے کے بعد ایک طریقہ اور ہے یعنی نظر پڑنے یہ مصیبت آنے سے پہلے ایک تیسرا طریقہ یہ ہے بتایا کہ پہلا طریقہ تقوی اور انسان دعا پڑھے دوسرا طریقہ بارک اللہ کہے ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس کو جانتا کہ یہ حاصل ہے یا یہ آپ کی نعمت پہ خوش نہیں ہوتا تو آپ اس کے سامنے نعمت ظاہر مت کرو یہی مصیبت ہے آج کل تو مصیبت کے جو موبائل ہے اس میں کیا کیا پروگرام کیا کیا ہوتے ہیں کسان کوئی چیز مل گئے تو فوراً فوٹو کھینچ کے پورے جگہ پہ بھیج دیتا ہے کھانے سے پہلے لو کے پاس فوٹو آ پتہ نہیں کس کو کوئی حاصل دیکھ لے تو پہلے نظر لگا دے تو آپ یہ آپ کے کھانے کی نعمت کے بجائے آپ کے لیے مصیبت بن جائے جیسا کہ وہ جاتا ہے اٹک جاتا ہے پھنس جاتا ہے انسان نہیں کھا پاتا ہے پیٹ جلدی بھر جاتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے تو اس لیے انسان ہر چیز ظاہر نہ کرے ہاں اللہ فرماتے تو امین احمد اور ربی اللہ کی نعمت پہ یعنی آپ تحدید کرو اس کو بیان کرو مطلب بیان کرنے کے مندرنے کے کہ ہر چیز تم بتاؤ یہاں سے مراد ہے اللہ کے شکر ادا کرو دکھانے سے بہتری کی شکریہ ادا کرو اگر کوئی پوچھتا آپ کے ماشاء اللہ گاڑی کا اللہ کے فض اللہ کی تعریف کرو بہت سے لوگ جب پوچھو کہ یہ آپ کے سامان ہے تو اللہ سے زیادہ اس کی تعریف کریں گے آپ زیادہ اللہ کی تعریف کرو اللہ نے دیا اللہ کے فضل و کرا میں اللہ دیتے ہیں اللہ حفاظت کرے اللہ کے نام دعا, اللہ کے نام لیا کرو دعا کیا کرو اسی طرح وہ کیا دلیل ہے حضرت یعوب حضرت یقوب کی دو واقعہ جس میں یہ دلیل لے سکتا ہے حضرت یقوب سے جب حضرت یوسف بچپن میں کہا اپنے والد سے ان نی رائی تو کبا شمسمر اور ایم سا جن اپنے والد سے معصومیت کے ساتھ یہ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند یہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں تو والد کون سمجھ گئے کیونکہ نبی تھے کیا کہنے لگے لا تقصر کا تم اپنے بھائیوں سے مت بتاؤ کیونکہ فقید القیدہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سازش کریں گے اور یہی ہوا حضرت یعقوب علی حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کچھ علماء کہتے صبر نہیں کہ بتا دیے اور کچھ لوگ کہتے نہیں بتایا لیکن کسی اور سازش اللہ نے لکھی تو وہ آتا بہرحال آتا نہیں کہ اس نے بتایا لیکن ہو سکتا بتا دیے ہوں گے یا ہو سکتا نہیں بتایا تو یہ دلیل ہے کہ حضرت یعقوب پرہم بتائی کہ اس کو ضروری کہ بتا دو یہ تو نعمت ہے اور اسی کے قریب اللہ کے رسول کے قول ہے اللہ کے رسول پرمات خواب تین قسم ہے ایک خواب اللہ کے طرف سے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے اور ایک خواب انسان کے وسو سے ہوتا ہے ایسا جو سوچتا ہے صبح شام ڈیوٹی انٹرویو دینا تو اس کو بارے میں ہے صحیح آئے اس طرح آئے اسے کوئی اعتبار نہیں پہلے قسم اللہ کی طرف سے اور اس میں کیا کرنا میں فائدے کے طور پر ذکر کرتا ہوں جب بات ہوگی جب اللہ کا رسول بول رہے تھے اچھے خواب دیکھو تو کسی کو مت بتاؤ اللہ کی اس سے جس سے محبت ہے آپ بتاتے ہو کسی سے کہ مجھے یہ چیز میں نے یہ چیز دیکھی جیسے کولما کہتے ہیں مثال کے توبر کوئی دیکھا کہ وہ اس کے بہت اچھا مکان میں آ خوبصورت مکان میں آ تو عموماً ہر ایک جانتا کہ اچھے مکان خوبصورت اس کے مطلب اچھا ہے ہو سکتا اللہ اس کے لیے نیک بیوی, بیوی دیں گے یا نیک پیسہ دیں گے یا اچھا, اچھا مال دیں گے یا تو اچھی نوکری ملے گی کسی بھی یعنی اچھا ہی تو حاسد بیٹھا رہتا فوراً آپ کی دشمنی کرنے لگتا ہے آپ کے ویزا کے ساتھ کچھ کرتا ہے یا آپ کے مالک کے ساتھ کچھ کرتا ہے یا آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے دوسری انسان اس کے پیچھے انسان ہر ایک کو نہ بتائے صرف اچھے لوگوں سے بتائے اور جب خواب برے خواب دیکھیں تو وہ پناہ اللہ کے پناہ لے بائیں طرف ٹوکے اور کسی کو نہیں بتانا چاہیے آج کل مصیبت انسان دیکھتا تو سب کو بتاتا ہے سمجھتا کہ سب ہر ایک اچھی بتائے نہیں بتانے سے ہو سکتا ہے پڑ جائے اور اس کو یعنی دبانے سے اور انسان اللہ کے سہاد عام مانگے کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ کرے تو انسان وہ اور تیسرا خواب جو انسان کا اوہام ہے انسان جو سوچ ہے تو اسی لیے اچھے خواب میں بھی اللہ کر سُنے بتاؤ ہر ایک کو مت بتاؤ تو حسد حاصل لوگ ہوتے ہیں نظر لگانے والے ہوتے ہیں اسی طرح حضرت حقوق کے دوسرے دلیل وہی جو قصہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے اپنے اولاد سے کیا کہا ایک دروازے سے مت داخل ہو لا تدخلو من باب واحد اور من ابواب متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ کیونکہ نظر پر ہوگی تو اسی لیے انسان حتن امکان بچا ہے خاص کر بہت سے لوگ فخر کے طور پر دکھائیں گے یہ غلط ہے مثال ہے ہم لوگ کے بہت سے لوگ جب جاتے اپنے ملک میں کہاں جاتے گاؤں میں جاتے غریبوں کے بیچ میں آپ دیکھو گے سب سے عمدہ موبائل سب سے اچھے لباس سب سے خوبصورت چیزیں لے کر جاتا ہے بھئی تھوڑی وہ لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے یہ سوچیں گے اس پاس پیسہ ہم لوگ کو دکھانے کے لیے اس لیے دیکھو گی جب مصیبت آپ کے ساتھ آتی تو لوگ ہنس دیتے ہیں ساتھ دینے والے کم ہیں کہاں سب کے دل آج کل صاف تو یہی موسم یہی غلط ہے کسان اپنے اچھائی کو لوگوں کے سامنے نہ دکھائے اللہ کہ اگر آپ جانتے کہ محفوظ ہو لیکن غریبوں کو دل توڑنا یا اس طرح لوگوں کو دل توڑنا دکھانا خاص کر عورتوں میں کچھ سامان خرید لیتی ہے آپ دیکھو گے اس کو سب سب کو دکھائے گی پتہ نہیں کس کی نظر پڑتی ہے اور خاص کر عورتیں کچھ خوبصورت ہوتی ہیں یا کچھ زبردستی خوبصورت بنتی ہیں بغیر دوپٹہ بغیر پردے کے ساتھ چلتی ہے نہ چہرہ ڈھکتی ہے نہ کچھ بھی ہر ایک ہر ایک دیکھ لیتا ہے خاص کر عورتوں زیادہ تو مرد لوگ دیکھیں گے اور جو جانتا ہے کہ میرے نصیب میں نہیں آئے کہ تو نظر سے نظر لگا لیتا ہے یا عورتیں ہی لگاتی ہیں تو اس طرح لوگ شکایت بہت ہی کرتے تو انسان شروع سے ہی دروازہ بند کر دے اور دوسرے طریقہ یہ ہے بتائیں گے کہ علاج کے بعد مصیبت آنے کے بعد اس کے دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے نظر لگائی ہے یہ خاص نظر کے مسئلے پہ یہ جادو اور اس میں نہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی نے نظر لگائی جادو کے مسئلہ ہی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے جادو کی ہے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو زبردستی اس سے کہ کھول دو اگر نہیں کھول سکتا تو آپ جا کے اس چیز کو لے کر اللہ کے نام لے لے کر یا کسی عالم کے ذریعے سے بسم اللہ یا معوزہ پڑھ کے کھول دو لیکن یہ جادو اگر آپ یہ جو یہ نظر بری نظر اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں نے لگائی ہے تو کیا کرنا ہے تو اللہ کے رسول وہ آدمی کو کیا بتائے حضرت جو حامر ابن ربیہ جو صحاب تھے حضرت صاحب ابن حنیف کی اس طرح تعریف کی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا حکم دی اللہ کے رسول نے حکم دی ہے کہ تم غسل کر لو غسل کر لو اور لہ اللہ, اللہ کے رسول نے کہ اغتسل نے اس کے لیے غسل کرو اس کے لیے غسل کرو کہ مطلب ابھی ذکر کریں گے اور حضرت ابو حرہ کے حدیث ہے ابن عباس کے حدیث ہے مسلم ادھر سخصل تم فخصلو اگر تم لوگ سے غسل کرنے کا حکم دیا جا تو غسل کرو یعنی اس کا مطلب کیا ہے تو اس اگر آپ کو پتا ہے تو اس کے ایک طریقہ یہ ہے دو طریقہ تقریباً ہے ایک طریقہ یہ کہ آپ اس سے غسل کر لو اور کس طرح یہ حدیث محتا کے اللہ کا رسول جب اس صحابی کو عامر ابن سے کا غسل کرو تو اس نے حدیث میں فقر فغسل جہاں تو اس نے اپنے چہرہ دھولا پانی سے وہ یہ ہی دونوں ہاتھ و میرے یعنی بدل ہی یا روزو کے ترخ بتئی اکثر بدن کی سر غسل کیا وہ اطراف ہی وہ داخلت ہی یعنی اس نے اکثر بدن کا حصہ دھولا دھویا کیا ہے چہرہ دونوں ہاتھ برفق بھی ہے برفق یعنی یہاں تک ہے جہاں تک رزو ہم لوگ یہاں کوہنی تک ہے جہاں تک ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں اور رخبتیں ہی دونوں گھٹنا اور وہ اطراف رجلی اور پاؤں کے نیچے جو حصہ ہے اور وہ دخل اظہار داخلت اظہار اپنے تہبند کے اندر کی حصہ اور یہاں سے مراد کو سلما کہتے شرمگاہ لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتا زیادہ تر قریب شرمگاہ کے علاوہ جو حصہ ہے تا گھٹنے تک یہ ستر کے جگہ مرد کے ہیں تو اس اندر کے جو ران ہے یا آگے پیچھے یعنی جو شرمگاہ کے علاوہ وہ دھو کر اور کیا کرنا جو پانی گرتا ہے اس کو جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد فرا ہسمانا الحدم مسبہ والے پانی پی قداس کو اس طرح نہا کے اور قدا کسی برتن پہ اس کو پانی جمع کیے پھر سہل حلیف کو دیا گئے یا اس کو اس سر پہ گئے پھر حدیث میں آتا فرا ہسحل مانناس لئی ہی بس تو سہل صحابی دوبارہ اٹھے اور ایسا لگ رہا کہ کوئی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور پھر لوگوں کے ساتھ باقی سفر کیے یہ حدیث صحیح ہے تو اسی لیے پہلے طریقے کے غسل کراؤ اگر آپ کو پتا ہے کہ تو کس نے لگائی ہے آج کل بہت سے لوگ زبردستی کرواتے ہیں کسی کہاں چلے جا بھائی تو غسل کر کے پانی دے دو بھائی میرا کیا دخل ہے میں تو آپ کو پہلے بار دیکھ رہا ہوں کدھر نہیں یار احتیاط کے طور پر نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو پھر یقین ہے کہ یہی یہ کیا ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے صحیح یہی ہے یعنی یہ نہیں کہ اختیار ہے کہ میرے مرضی میں غسل کروں گا پانی دوں گا نہیں دوں گا یا پیسہ لوں گا نہیں آ کو غسل کرنا ہے اور اگر نہیں کرتا تو اس کو پکڑ کے زبردستی کروا سکتے ہیں لیکن اگر اس میں مفاسد نہیں ہیں یہ پہلے طریقہ ہے اور اور یہ کوئی اور طریقہ غسل کرو کوئی حرج نہیں اس طریقہ نہیں انسان عام غسل کرتا ہے کسی ٹب میں یا کسی جگہ پہ آ کے غسل کر لے پانی جتنا گرتا ہے اٹھا کے اس سے دے کہ تم جاؤ اب میں تمہرے میرے اور اس کے بعد اپنے بدن پر ڈالو انشاءاللہ اثر ہوگا اور یہ بھی جس طرح پہلے بار مصیبت آئے اللہ کے حکم سے یہ بھی شفا اللہ کی طرف سے آئے گی نہیں انسان سوچے کہ یہ پانی کے کوئی خصوصیت ہے یا کوئی آدمی دوسرا جس کا کوئی دخل نہیں کہتے نہیں برکت والے پانی چلو میں دھل لیتا نہیں وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے اور یہ پانی میں برکت نہیں ہے دیکھیے پانی مبارک ہے نہ پانی کی کوئی خصوصیت ہے لیکن یہ طریقہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے تو ہم لوگ کرتے اسی پانی لے کر اسی کسر پہ ڈال دیں گے یہاں ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ اگر آپ کو پتہ نہیں یہ طریقہ ہے ہم دوئی اسی میں ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ کون کیا ہے جیسا کہ آپ کے سامان دیکھ کر یا آپ کے بدن دے کر دس لوگ تعریف کیے ہوتا ہے کی نہیں کسان ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھائی بدن ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلط والسلام جب وہ لوگ جو وہ عزیز یعنی جو حاکم کی بیوی ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی تو باتیں تو پھیل گئے تو سارے عورتوں کو گالی دینے لگی کہ دیکھو ایک چھوٹا نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اس سے غلط کام کروا رہی تو اس نے ان لوگ کو بتانے سے بہتر کیا ہے اس نے دکھانے لگی کہ میں جتنا بتاؤ گے کہ لڑکا خوبصورت ہے تم لوگ بھی پریشان ہو جاؤ گے یہ وہ نہیں کہنے لگے ٹھیک ہے ان لوگ ایک دعوت میں بلائے اور سب کے ہاتھ میں چھوڑے یا کوئی پھل رکھے کاٹنے کے بعد حضرت یوسف کے سامنے چلے جاؤ کسی بہانے سے ان کو ان لے گئے تو جیسا کہ ان لوگ دیکھیں تو وہ لوگ ان کو دیکھتے رہے گئے کہ کب تی دیا اپنے ہاتھیں کاٹنے لگے اور کہنے لگے ماں ہر شرا تو انسان نہیں تو فلشتہ تو اس لیے وہ لوگ فورا کہ ہاں تو معذور معذور نہیں لیکن برے لوگ یہی سوچتے کہ یہ تو معذور ہو تو اسی لیے کہنے لگے یہ فرشتہ ہے تو یہ اس طرح مانے کی انسان اچھا انسان ہے کسی ایسے لوگوں کے پاس گئے لوگ ہیں ماشاءاللہ کوئی ماشاءاللہ نہیں کہا پانچ آدمی سب نے کہا دیکھو کتنا خوبصورت ہو تم تو آپ کو پتہ نہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہ پانچوں لوگ ہیں تو آپ پانچوں سے کرواؤ پانچوں سے کہہ دو ضرورنے کے پورا نہا لے لیکن تھوڑا سا تم تھوڑا سا نہا لو کچھ پانی دو تم تھوڑا سا دو اس طرح آپ لے کر ایک بار کر سکتے ہو اور جس پر ہے آپ کو شک ہے دس لوگ ہیں تو کچھ لما اجازت دیتے کہ سب سے آپ کچھ پانی مانگ لو اور نہا لو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں یہ پہلا طریقہ ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ غسل جس سے کروانا ہے نہیں کرنا چاہتا ہوتا کہ نہیں اس جیسا کہ اگر کسی بڑے آدمی سے کہ تم نے نظر لگا دی ہوتا کہ باپ اپنے بیٹے کو کئی سال بعد دیکھتا تو تبغیر ماشاءاللہ اللہ کہ اس کو خوب تعریف کرتا تو بیٹا بیمار ہو جاتا تو اگر بیٹا کہتا اپنے ابو سے کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہوا تو لڑائی ہوگی تو اس لیے مصیبت ہے یا اسے سمجھائے کوئی محبت کے محبت سے اگر ٹھیک ہے تو ماندہ تو ٹھیک ہے نہ تو علماء کچھ اجازت دیتی جو دوسرے طریقے یہ ہے کہ اس کا کپڑا لے یا کوئی بھی چیز جو اس کے بدن سے لگا ہوا ہے جیسے کہ اس کا کپڑا ہے اس کا لباس ہے اس کی ٹوپی ہے جو اس کے بدن اکثر حصے میں لگے حت کہ اس کا انڈر ویئر بھی ایسا لے سکتا ہے پھر اس کو پانی میں ملا کے اس کو نچوڑے اور یہ پانی لے کر نہا لے کچھ علماء اس کو بھی کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ مین چیز یہ چیز اس کے بدن سے لگے ہوئے تو یہ ان اللہ جائز ہے یا تو غلطی سے بیوی یا کوئی بھی کسی بھی ہوشیاری سے اسے پانی گرا کے کہ پانی لے لو پھر اس کو شام جا کے اس سے کر لے اللہ حرج نہیں تو یہ جب بڑھنے سے پہلے یہ پہلا طریقہ ہے کہ نہانے کے بتا کے پانی ڈالنے کے دو طریقے ایک ہے اگر نہیں ہو سکتا یہ بہتر ہے اگر نہیں کر سکتا تو اسے کوئی بدن کے سے جو لگی ہوئی کوئی چیز اس کو لے کر دھو کے پھر اسے کرے انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا نہیں کہ کس نے کی ہے آپ کو بالکل پتا آپ ڈھونڈنے لگے کس نے کی ہے بہت سے لوگ شک میں رہتے ہیں ہر بات میں کہیں گے کہ نہیں اگر آپ کو شک ہے کہ یہ نظر ہے کہ کچھ اور چیز اور پتہ نہیں کہ کس نے کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے پھر انسان دوبارہ ہر حال میں تو اللہ کے حال، اللہ کے اللہ پر توقع کرنا ہے لیکن اب کیا کرنا اب آپ دعا یہ جو اذکار جو ذکر کیا گیا اسی کے ذریعے سے کرو کیا دلیل ہے کہ رقیہ کرو دم کرا لو اور دم صحیح طریقے سے دم شرعی طریقے سے کرنا ضروری ہے بغیر حتی کی اگر آپ غسل کروا تو وہ بھی دم کر لو اور دم کے طریقہ تین اس کے لیے تین, تین شرط ہے یہ ضروری ہے پہلے شرط یہ ہے کہ یہ انسان جب بھی کرے تو قرآن کے ذریعے سے کرے یا وہ دعا اذکار جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ طریقہ دوسری یہ ہے کہ انسان اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتا تو انسان اپنے ذاتی کوئی بھی دعا پڑھے لیکن معروف اور مفہوم رہے پہلی عربی میں پڑھنا دوسرا اگر آپ کو عربی نہیں آتی بیمار سامنے ہے تو آپ کو دعا نہیں پڑھنا آتا آپ ڈرتے ہو کہیں دعا الٹا سیدھا نہ پڑھے تو آپ اپنی زبان سے پڑھو لیکن سمجھ میں آنا چاہیے جیسا کہ پڑھو اللہ آپ کو شفا دے اللہ سبھارت اللہ سبھارت علیہ عظیم ہے شفا دینے والے آپ کو شفا دے دیں گے تو یہ بھی دعا ہے یہ جائز ہے لیکن بغیر مف... اگر کوئی مفہوم نہیں تو حرام ہے آج کل یہی مصیبت انسان جب بابا کے پاس جاتا تو کیا کرتا ہے قرآن الٹا پڑھیں گے کپور کی بات ہے قرآن الٹا پڑھنا جان بوجھ کے کفور کی بات ہے اور ہم لوگے کتنا ہوتا ہے قرآن الٹا پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے یہ کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے سامنے والا حیران ہوتا ہے بھائی کس کے نام لے رہا ہوتا کہ نہیں شیطانوں کے نام لیتا ہے اور جیسا کہ ہندو لوگ پتہ نہیں کس طرح پھونک دیتے ہیں تھوک دیتے ہیں ایسے ہوتا ہے بتنائی کیا گاتے ہیں کیا قوالی یا کسی بھی جو الفاظ ہوتا ہے پدانی کا شرکی وہ استعمال کا کے دم ہے یہ حرام ہے تو پہلے شرط قرآن اور سنت دوسرے شرط مفہوم تو آ تیسرے یہ جب بھی کرو تو یہ عقیدہ رکھو کہ شفا دینے والا کون ہے اللہ آج کل افسوس کے بات یہ کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے نہیں کرتا کہتے نہیں امام کے پاس جاؤ بھئی امام کیا کریں گے امام مبارک انسان نہیں برکت انسان پہ نہیں ہے برکت اللہ کے رسول صرف مبارک ہے دعا اور قرآن کے یہی علاج ہے اگر انسان یہ عقیدہ کرتا نہیں یہ پیر اور یہ خیز اسی کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ غلط ہے آپ عقیدہ رو کہ قرآن علاج جو علاج ہے قرآن کے الفاظ میں ہے اسی لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ہاں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کسی سے پڑھو لیکن آپ کو پڑھنا آتا تو آپ یہ کرو دل سے کرو گے یہی علاج ہے یہ اس طرح ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سر کے چکر کے لیے کیا دوا چلتا ہے یہ کون سی دوا چلتی یہاں اڈول پناڈول زیادہ چلتا ہے بھئی چاہے اپ اپنے ہاتھ سے لے لو یہ دوا چاہے اپ ڈاکٹر کے ہاتھ سے لو وہی دوا اپ کے منہ میں جائے گا لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ کرے ڈاکٹر کھلاتا تو اور شفا ملتی ہے. نہیں کچھ نہیں تو اصل علاج قران ہے اصل علاج میرا منہ نہیں ہے میری زبان ہے تو یہی غلط ہے علاج اپ خود ہی کرو کہیں بتایا گیا رقیہ میں یہ پہلے ذکر کے اگے کہ کہ کہیں بھی نہیں ثابت ہے کیا اللہ کے رسول کوئی صحابے یا کوئی خاص آدمی بیٹھتا تھا رقیہ کے لیے یا کوئی کمائے کرتا تھا بتائے کہ کسان خود ہی رقیہ کرے خود ہی اپنے آپ پر کرے اگر کوئی کر لے اس کے لیے تو ٹھیک ہے اور نہ خود اپنے آپ کو کرنا چاہیے تو یہ بتا گے کہ رقیہ کرو دم کرو دم کرنے کی کیا دلیل ہے اس میں بہت سارے دلیل ہیں حضرت عائشہ کے حدیث ہے امرا یا امارا اللہ کا رسول حکم دیے کہ دم کرنے کرے کیا ہے کسی سے من لائن بری آگ سے دم کرنے کا حکم دی ہے اور ایک دوسرے حدیث ہے حضرت جعفر الن عبداللہ کہ اللہ کے رسول حضرت اسما بن عمیس کے پاس آئے حضرت اسما بن عمیس کون تھی ایک مبارک عورت تھی یہ حضرت جعفر بن طالب کی بیوی تھی حضرت جعفر الب طالب کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی کی حضرت ابو بکر کی شادی یعنی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی کی تو حضرت اسما بن عمیس یہ حضرت جعفر جو اللہ کے رسول کے کیا لگتے تھے کیا تھے جچاد بھائی تھے اللہ کے رسول حضرت اسما بن عمیس کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے مالی ارا ابسام بنی بنی اخی کہ میں کیا کیوں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ بھائی, بھائی اور میرے بھائی کے اولاد کے بدن بالکل کمزور ہے کیا وجہ ہے کھلاتی نہیں ہو یا کوئی حاجر کوئی غریبی آگے کیا تو اس نے کہیں اللہ کا رسول خوبصورت ہے حضرت عبد اللہ جعفر یہ اللہ کے رسول کے شکل ہم شکل تھے قریب تھے خوبصورت تھے سب تو اسے کہتے تھے کہ اللہ کا رسول لیکن آنکھ یعنی جلدی پڑ جاتی ہے کے انوں پر یعنی سب دیکھ کر نظر لگا دیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہ عرقی ہوں آپ یعنی دم کرو پھر وہ بچوں کو لائے اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا رسول نہیں آپ کرو تو یہ دلیل کے ہر ایک انسان لک رسول خود نہیں کہ کہیں آپ کرو تو اس لیے عرقی یا عرقی الگ الگ الفاظ ہیں عرقی میں میں کروں گا ارقیہم تم کرو تو اس طرح یہ دم کرو اسی طرح اس کے علاوہ بہت سارے دلیلیں ہیں تو اس لیے انسان دم کرے دم کرے دم, کرے دم کروائے انسان جو شرعی طریقے سے کر سکتا ہے اور خاص کر جو طریقہ جو بتایا گیا کہ انسان معاوضہ پڑھے آیت القرسی پڑھے اسی طرح آئے الرسول کے آخری دو آئے پڑھے اور اس طرح جو جس میں اللہ کی توحید ہے اور جس میں ایمان کے اور توحید کے مسائل ہیں انسان اسے پڑھ پڑھ کے چاہے انسان پھونکے ڈائریکٹ اور اس کے کئی طریقہ جیسا کہ رقیہ میں ذکر کیا گیا ہے اس کے تقریباً تین چار طریقہ ہے یا تو انسان پڑھے بس کسی مریض کے اوپر پڑھ لے یا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کے پھونک دے یا تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں پڑھ کے اور اس کو دے یا اس کو حقیقی تھوک لگائے مٹی سے ملا کے جیسا کہ اللہ کا رسوس حاصل لیکن تاویز لٹکانے سے بچنا چاہیے ہی افسوس کی بات ہے کسی کے نظر لگ جاتی ہے کیا کرتا ہے بابا کے پاس چلے گئے تو ایک تعویز بغل میں ایک تاویز گردن پہ ایک تعویز کمر میں بھئی یہ نہیں بچائے گی اور بتایا گیا کہ اگر یہ قرآن اس میں خالص کبھی نہیں ہے اور بتایا کہ اگر کوئی انسان شک کرتا ہے کہ نہیں قرآن خالص ہے تو کھول کے دیکھ لو اور اگر خالص قرآن ہے تو کسی انسان کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اس کو پہن کے باتھ روم میں جائے اس کو پہن کے اپنے بیوی کے ساتھ ہم مستری کریں اس کو پہنا اپنے بچوں کو پہنا جس پر پیشاب بھی کرتے ہیں بھائی قرآن کی یہی رتبت ہے یہی احترام ہے قرآن کے اہمیت دینی چاہیے تعویز لٹکانا ہمیشہ غلط ہے شرک ہے اشرک اثر اگر انسان لٹکا کے عقیدہ اللہ پر رکھتا ہے اور اگر اس پر عقیدہ رکھتا ہے وہ شرک اکبر ہے اور عموماً جو ایک بار ایک بار لٹکاتا ہے کہتا اللہ پر عقیدہ ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ عقیدہ اس پر آ جاتا ہے جس دن اتار دیتا ہے ڈرا رہتا ہے سوچتا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا جس دن مصیبت آنے لگتی ہے فوراً کہتا میں نے اتار دیا اتروا دیا مولانا صاحب فراہم وہاں اتار دی تو مصیبت آ گئی تو دوبارہ پہن لیتا ہے نہیں انسان ایسی چیزوں پر نہ رکھے انسان مصیبت آنے سے پہلے علاج کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخ... اس کو توفیق دے آخری مسئلہ اور ختم کرتا ہوں کہ نظر لگانے والے کی کیا سزا ہے کوئی سزا ہے سزا ہے اگر وہ غلطی سے ہوتی ہے اگر کوئی غلطی سے ہوتی ہے تو پھر وہ توبہ کر لے اور معافی مانگے اور جس طرح علاج جو بتا ہے کہ غسل کر لے تو کر لے لیکن اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے وہ صحیح نہیں ہو سکتا تو احتیاط کے طور پر انسان اس کو مدد کرے جیسا کہ بدن پہ کرے تو بیماری ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ انسان کسی اس کے جیسا کہ قلم میں قلم دیکھ لے رہے آپ کے قلم بہت ہی خوبصورت ہے کہاں سے لائے جسے اٹھائے تو حصہ میں آ تو آپ اس کے معاوضے کے لیے آپ اس کے ساتھ دے دو بہتر ہے لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی کرتا یہی مسئلہ ہے تو اس کے علماء کہتے ہیں جو جان بوجھ کے کرتا ہے اور جس سے ثابت ہے کہ اس کے اکثر اکثر لوگ اس سے شکایت کرتے اور ہوتا ہے تو کیا کہتے علماء تو اس کو یا جیب علماء کہتے ہیں کہ اس کو بند کرنا چاہیے جیل میں اگر وہ زیادہ جان بوجھ کے نقصان پہنچاتا ہے اگر جان بوجھ کی نہیں اس کی آنکھ ہی پڑ جاتی بھول چوک میں اکثر تعریف کرتا رہتا ہے زیادہ کچھ لوگ کے دل زیادہ سادہ ہے آپ کے ہر چیز خراب رہے گا پھر بھی تعریف کریں گے تو پھر بھی نظر لگ سکتی تو پھر بھی ایسے لوگوں کے کہتے ہیں کچھ علماء کہ جو جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی نیت سے کرتے تو جیل میں اور جو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں کرتے تو ان کو گھر میں بند کرے اور کہتی یہاں تک کہ اگر اس کے معاش اس کے کھانے پینے کا سامان دینا پڑے تو حاکم دے لیکن اس کو لوگوں سے ملنے نہ دے اب یہ نہیں کہیں گے کہ آنکھ پھوڑ دو کچھ لوگ کہتے آنکھ پھوڑ دو یہ علاج ہے اور اگر حاکم یہ سمجھتا کہ پھوڑنے کی ضرورت ہے تو بھی کر سکتا ہے کے طور پر کیونکہ تاظیر قتل تک پہنچ سکتا ہے خاص کر اگر اس کے مصیبت لوگوں تک یعنی پہنچتی اور لوگ مر جاتے ہیں تو آگ بھی پھوڑ سکتے ہیں قتل بھی کر سکتے جیسا علماء ذکر کرتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں اس سے لوگ کو منع کرنا چاہیے اور جو بندہ جان بوجھ کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور دکھاتا اور قتل کرواتا ہے یا مصیبت میں پڑا یعنی ڈال دیتا ہے تو علماء کہتے کہتی کہ اس کے اوپر غمان واجب ہے یعنی اگر کسی کی کس گاڑی توڑ دیتا ہے اپنی آنکھوں سے تو اس کی مثال اس آدمی کے طرح ہے جو اینٹا لے کے گاڑی توڑتا ہے تو اس کے معاوضہ اس سے لیں گے اگر, اگر یعنی حاکم یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ شروط کے ساتھ تو اس پر یہ معاوضہ لے سکتا ہے کسی کے سامان یا کسی کا علاج اس سے لے سکتے ہیں زبردستی جرمانے کے طور پر حتہ کہ علماء کہتے اگر وہ قتل تک پہنچاتا ہے کسی کو قبر تک پہنچا دیا نظر لگا کے تو قبر تک اور معروف ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے تو علماء کہتے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے بدلہ لینا چاہے اس سے کساس قتل ہے وہ علماء کہتے کیوں? کچھ لوگ کہتے کیوں کہتے تو کہتے وہ جادوگر کے طرح جس طرح جادوگر جادوگری کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو اسلام میں اس کی گردن ماننا چاہیے اسی طرح یہ بھی ہے تو بہرحال آپ سوچو چاہے نافذ کیا جائے کہیں یا نہ نافذ کیا جائے لیکن دیکھو اسلام میں کتنا اس کے ایسے لوگوں سے ایسے اسلام میں کتنا, ایسے لوگوں پر کتنا سختی کی گئی ہے اسی لیے انسان بہت فخر کرتے ہیں بہت میری نظر آپ نہیں جانتے ہو میں بس ایک ہی نظر دیکھ لوں گا بس آپ چلے جاؤ گے اس طرح فخر کرنا مصیبت ہے اور لوگ فخر کرتے ہیں بچنا چاہیے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ کو لگ جاتی تو آپ بچاؤ اور اس طرح نہیں دیکھنا یہ آپ برکت کے دعا کرو و تبارک اللہ پہلے کہہ دو تباہ رکھا ماشاء اللہ آپ کے سامان بہت ہی اچھا ہے تبارک اللہ آپ خوبصورت ہے تباہ تو اچھے دل سے دعا کرو تو انشاءاللہ نہیں لگے گی کیونکہ اللہ سبحانہ و کے نام سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے احمد للہ درس مکمل ہو ہوگئے اللہ سے دعا کے اللہ سبحانہ و ہم لوگ کو ہدایت دے اور ایسے مصیبتوں کو مصیبتوں سے ہم لوگ کو بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو نظر کرنے والے یا جو ہم لوگ کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اعلیٰ آرحی و صاحب اجمعین